الله الله عليه به بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضابطہ ایک بنایا ہے عورتوں کے لیے الگ نہیں مردوں کے لیے الگ نہیں مرد ہو یا عورت جو اچھے عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بہتر زندگی عطا فرمائے گا موت کے بعد اس کی محنت کا سلا اسے عطا فرمائے گا یہ سب کے لیے برابر ہے تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ولقان چین برابر سات سال آ رہے اسلام والے مرد اسلام والی عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی عورتیں یا فرم بردار مرد فرم عورتیں یا اللہ کے سامنے لمبا لمبا قیام کرنے والے مرد اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی عورتیں قانتات میں یہ ساری چیزیں آ گئی والسادقات و صادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے مرد اللہ کے نام پہ خرش کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین افرور حافظ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں اللہ کے سیرم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو میں نے بات پہلے عرض کی تھی اس کے لیے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ دونوں کو برابر لا رہا ہے قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مختصر بات میں زیادہ معنی کو لے کے آتا ہے اس فائد کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا اور دس جگہ اعادہ کیا ہے اللہ پاک نے ضمیر کی بجائے الفاظ کو بڑھا ہے دس جگہ پر مسلمات مؤمنات قانطات صادقات صابرات خاشعات متصدقات سا حافظات ذاکرات کہ اس کے لیے ایک لفظ کافی تھا اس سارے مفہوم کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ, الگ الگ الگ ہند سے لگائے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات نمبر آٹھ نمبر نو نمبر دس تاکہ تھوڑی سے تھوڑی استعداد والا بھی مرد ہو یا عورت وہ بات سمجھ جائے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قانون کیا بنا رہا ہے ان سب کے لیے کیا ہے اسلام اسلام ایمان عبادت سچائی صبر صدقہ روزہ پاکدانی ذکر یہ سارے مرد عورت سب کے لیے کٹھی صفات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں خوش یہ جو یہ کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا عبد اللہ علم مغفرتن و اجرن عظیم اچھا مغفرتن و اجر عظیم بھی یہاں جملہ آ سکتا تھا ان کے لیے ان کے لیے مغفرت ہے اجر عظیم ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنی زبان میں مثال دوں آپ کہتے ہیں کھانا تیار ہے کھا لیں پھر آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کیا ہے آپ ضرور کھا لیں تو دونوں جمڑوں میں کوئی فرق ہے ہم کراچی سے آ رہے ہیں ڈاکٹر برکت صاحب کہیں جی بس کھانا کھا لیں گے یہ بھی کھانے ہی کی خبر ہے وہ کہیں جی میں نے آپ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کیا ہے تو میرے اندر بھی رغبت ہوگی پتہ نہیں وہ کیا خاص طور پہ تیار کیا ہے تو لحم مغفرتن و اجرن عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے نہیں نہیں یہ نہیں عبد اللہ اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ خصوصی ڈش اسپیشل کھانا اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ تیار کیا ہے ایک انوکھی قسم کی مغفرت کو اور ایک بڑے عظیم و شان اجر کو یہ خوشخبری اس میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں اللہ کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے تو مرد اور عورت کے لیے کامیابی کا ایک ضابطہ ایک قانون ایک ہی راستہ جو اللہ تعالی نے یہ ہمیں ایک ہی آیت میں ساری باتیں ارشاد فرما دی ہیں تو یہ آیت آئی تھی سلما رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ مردوں کا ذکر کرتا رہتا ہمارا تو ذکر ہی نہیں کرتا کیونکہ خطاب عام طور پہ مردوں کو ہوتا ہے یائی اللہ یا امن یادین امن یا تو حل مومنات کہیں آتا نہیں یادین امن تو اصل میں اس میں تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو خطاب شامل ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل جوئی کیلئے پھر یہ آیت اتارے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات وَالحافظين فروجهم الحافظات اللہ, كثير دس دفع اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کی صفات کو دوہرایا جبکہ یہاں ان والصالحات اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا تو بھی سارے معنی ادا ہو جاتے تھے یا جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی اللہ یہی یہاں دوبارہ دہرا دیتا تو بھی مطلب پورا ہو جاتا تھا مانا بس ختم مختصر لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گن کے بتایا اسلام والی عورتیں ایمان والی عورتیں عبادت گزار عورتیں سچ، سچائی پسند عورتیں صبر والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والی عورتیں پاک دامن عورتیں اپنی عزت کو بچانے والی عورتیں کس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اور اس کے ساتھ ایمان اسلام والے مرد ایمان والے مرد عبادت کرنے والے مرد اور سچے مرد اور صبر والے اور خوشبو والے صدقے والے روزے والے ذکر والے پاک دامن ان سب کو اللہ تعالی فرمانے کہ میں نے تمہارے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہوا ہے مغفرت کا سامان اور اجر عظیم تو یہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے ان عند اللہ اسلام اور وہ اسلام ہی ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں اسلام کوئی قومیت نہیں جو بدلے ہی نہیں قریشی ہے اچھا یا برا قریشی رہے گا لغاری ہے پٹھان ہے راجپوت ہے جو بھی ہے گندا ہے یا مندا ہے اچھا ہے یا برا ہے قوم تو قومی ہے اسلام کوئی قوم نہیں اسلام ایک زندگی ہے جو اپناتا ہے وہ مسلمان ہے جو نہیں اپنا وہ اس سے باہر چلا جاتا ہے تو اسلام محنت سے زندگی میں آتا ہے ہمارے پر فضل فرمایا ملحب ملحب کہ اللہ تعالی نے ہمیں ماں باپ سے دولت دے دی ایک نسل جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے تو اگلی نسل کو اپنی وراثت جو اس نے پچھلی نسل سے لی ہوتی ہے وہ آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے ماں نے اپنی اماں سے جو زیور لیا وہ بچا بچا کے رکھتی ہے اپنی بیٹیوں میں تولہ دو تولے اور شامل کر کے آگے منتقل کرتی ہے باپ نے جو زمین اپنے باپ سے لی وہ اس کو جو سمجھدار ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر اگلی نسل کی طرف اس میں تقسیم کرتے ہیں منتقل کرتے ہیں تو جس طرح وراثت ہم ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں ایسے ہی صفات بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے اور برائیاں بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا کہ وہ ایمانی صفات جو انہوں نے پیچھے سے لی تھی ان میں اضافہ کر کے اگلی نسل کو منتقل کر کے مریں انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑیں جیسے کوئی ماں باپ اپنی بچی کو ایسے ہی روانہ کر دے کچھ بھی نہ دیں تو سب سب کی نظروں میں وہ گر جاتا تھا. جو لڑکی جا رہی وہ بھی کہتی میرے باپ نے کتنا ظلم کیا مجھے کچھ دیا خالی ہاتھ بھیج دیا نہ کوئی انگوٹھی نہ کوئی چوڑی نہ کوئی کپڑا نہ کوئی فرنیچر <تصفح> اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جب تم اگلی نسل کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑنا ان کے دل کو سجانا میرے یقین سے ان کی زبان کو سجانا میرے ذکر سے ان کے وجود کو سجانا میری اطاعت سے اور ان کی آنکھوں کو سجانا حیا سے اور ان کے ہنر کو سجانا حلال سے ان کی چال کو سجا کے جانا توازوں سے اور ان کے ایمان کو سجا کے جانا یقین کی آلات چوٹیوں سے اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے اوے ماں کہتی میں نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا سارا ہی کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ گویا کہتے ہیں کہ تو نے اپنی بیٹی کے دل کو کیا دیا ہے اس سے بھی یقین کا تحفہ دیا ہاتھوں کو تو سجایا انگوٹھیوں سے بازوں کو سجایا چوڑیوں سے ماتھے کو سجایا ٹیکوں سے جسم کو سجایا کپڑوں سے گھر کو سجایا فرنیچر سے تو پھر سارے کہتے ہیں اس نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو ساری جائداد تقسیم کر کے دے دی لیکن اللہ یہ پوچھتا ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو تم نے میرا تعلق بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا اگر اللہ کا تعلق دے کے ہم بچی کو روانہ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کی نظروں میں بچی کو خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں اگر ہم بیٹے کو اللہ کا تعلق دے کے شادی نہیں کر رہے تو ہم بیٹے کو خالی ہاتھ شادی کر رہے ہیں اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اب کیا ہوگا کہ نہ لڑکے کو پتا کہ میرا رب کیا ہے نہ لڑکی کو پتا میرا رب کیا ہے اب یہ دونوں اپنی اپنی خواہشات پہ لڑیں گے ماں باپ نے شادیاں کی خوشیاں بڑھانے کے لیے وہ خوشیاں آگے مصائب کے دروازے کھول لیتی ہیں کہ نہ لڑکی کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے نہ لڑکے کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے اس میں تصادم اور اس میں نفرتیں عداوتیں وہ جنم لینا شروع ہوتی ہیں اور شادیاں بجائے راحت کے مصیبت کا پیغام بن جاتی ہیں تو ایک نسل اگلی نسل کو منتقل کرے جیسے زیور کپڑا سونا چاندی روپیہ پیسہ جائیداد ایسے ہی ہمارے ذمے ہیں ہم اگلی نسل کو ایمان اور اعمال منتقل کر کے جائیں اس لیے اللہ تعالی نے عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے مسلمان عورت کے لیے بازار نہیں سوائے ضرورت کے کاروبار نہیں نوکریاں نہیں گھر بیٹھنا وکر نہ بیٹھ جاؤ گھروں کیا کرو عقیم نسلہ آچین زکا وہ اچین اللہ رسولا نمازوں کو قائم کرو زکات کو ادا کرو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور, اور اگلی نسل کو تیار کرو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اہمیت کو بتایا ہے قرآن میں اب ایک آیت سے آپ کا لگائیں وراثت کا مسئلہ چلا وراثت کا مسئلہ چلا مرد کو زیادہ ملتا ہے عورت کو کم ملتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا لکر مسل و حزل عورت پہ مرد کا حصہ قیاس کروایا ہے یہ نہیں کہا کہ کہ مر نصف نصف الذکر عورت کے لیے آدھا ہے مرد کی وراثت سے نہیں پہلے عورت کے حق کو ثابت کیا کہ عورت کا حق تو ثابت ہے ہی اس حق سے دگنا حق ہے مرد کا لکر مثل و حضل ان سین عورت کے لیے تو حق ہے ہی پہلے قرآن نے عورت کے حق کو ثابت کیا عورت کی وراثت کو ثابت کیا پھر کہا اس پہ قیاس کرو کہ اگر عورت کو ایک روپیہ مل رہا ہے تو مرد کو دو روپے ملیں عورت کو ایک ایکڑ مل رہا ہے تو مرد کو دو ایکڑ ملیں گے عورت کے حق کو پہلے پھر میاں بیوی کے حقوق میں اللہ نے عورت کا حق پہلے بیان کیا مرد کا بعد میں بیان کیا ولا ہن مسل اللہ مسل ال عورتوں کا حق مردوں پر اسی طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورت پہ ثابت ہے یہاں بھی عورت کے حق کو پہلے بیان کیا اور مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا ولاح ان کے لیے ہے اس طرح جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کا حق مردوں پر اس طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورتوں پر ثابت ہے حالانکہ مرد کا درجہ زیادہ اور اللہ تعالی یوں فرماتے چلا ہوں ولاحم مردوں کا حق ہے مفل الزی علیہ لیکن اللہ تعالی نے عورتوں کا پہلے ذکر کیا ولا ہن مفل الزی جیسے عورتوں کا حق ثابت ہے مردوں پر ایسے ہی مردوں کا حق ثابت ہے عورتوں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک کام دیا ہے ایک وظیفہ دیا ہے کہ اگلی نسل کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام کے لیے تیار کر دو اور پندرہ سال کی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ماں کو باپ کو کہ پندرہ برس ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے پندرہ سال تیرہ سال ہیں ان پر ایسی محنت کرو کہ جب میری شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس وقت پرواز کے قابل ہوں یہ نہ کہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ چڑیا بھی اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اڑنے کے لیے کوا اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے اڑنے کے لیے اس کے لیے غذا کو نرم کرتا ہے منہ میں رکھتا ہے پوٹے میں رکھتا ہے پھر ڈالتا ہے پھر اس کے ساتھ اڑتا ہے پہلی اڑان بچہ خود نہیں تو اس کے ساتھ اڑتا ہے اس کو اڑنا سکھا جب وہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے پھر وہ بچوں کو بھول جاتے ہیں بچے ان کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو پندرہ سال دیتے ہیں لڑکے کے لیے تیرہ برس دیتے ہیں لڑکی کے لیے کہ یہ تیرہ برس ہیں یہ پندرہ برس ہیں اس میں ان پر ایسی محنت کرو کہ جب اللہ کی شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ پرواز کے قابل ہوں اللہ کا ہر حکم لے کے چل سکیں پھر یہ نہ کہیں میرا دل نہیں کرتا یہ نہ کہیں میرا نفس نہیں مانتا یہ نہ کہیں کہ میری ہمت نہیں میرے. میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا یہ ماں باپ کی ذمہ ہے کہ ایسی ان کی تربیت کرنا ایک خیر کے زمانے کی بات ہے حملہ کیاسائیوں نے مسلمانوں کے ملک پر تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا مقابلے کے لیے تو کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ میدان سے فرار ہو گیا تو جو ملکہ تھی ملکہ اس نے کہا یہ خبر غلط ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے یہ بات کرتی ہے تو اندر بیٹھی ہے خبر باہر سے آئی ہے تو کیسے ایسے کہہ رہی کہ یہ خبر غلط ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ کچھ باہر کی خبر ایسی پریشان کن پھر غصہ تو ملکہ چپ ہو گئی چند دن کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط تھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے تو اب بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے آ کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ تم نے اتنے دعوے سے بات کیسے کی تھی کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کو محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی امانت ہے میں نے اپنے منہ پہ حرام تو چھوڑ کوئی مشتبہ لکمہ بھی داخل نہیں ہونے دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ دو سال میں نے اس کو دودھ پلایا کبھی ایک دفعہ بھی بے وضو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا ہمیشہ پہلے وضو کیا پھر اسے دودھ پلایا جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھی بھلا موت کے ڈر سے کافروں کے سامنے بھاگ سکتا ہے اگر آپ یہ کہتے کہ وہ شہید ہو گیا اور شکست ہو گئی تو پھر میں اس خبر کو مان لیتی لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو اتنا پاکیزہ دودھ پیے اور پھر وہ میدان سے جان بچانے کے لیے بھاگ جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ چند سو سال پہلے بادشاہوں کے گھر کا ماحول تھا جو آج بڑے سے بڑے متقیوں کے گھر میں بھی اس ماحول کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے یہ بادشاہوں کا ماحول بتا رہا ہارون رشید کی ملکہ تھی زبیدہ جو بنو ہاشم میں واحد ملکہ بنی ہے اس کے گھر میں سو عورتیں ہر وقت قرآن پڑتی رہتی تھی اور جب وہ تھک جاتی تھی تو سو اور آ جاتی تھی جب وہ تھک جاتی تھیں سو اور آ جاتی تھیں جب تک وہ خاتون زندہ رہی ہیں اور اقتدار میں رہی تو سو عورتیں ان کے گھر میں چوبیس گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں ان کی باریاں بدلتی رہتی تھیں لیکن قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی تو ہم اپنی اگلی نسل کو کچھ دے کے نہیں مر رہے اس لیے ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہو رہا ہے ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہو رہا ہے یورپ امریکہ ہمارا جماعتوں میں جانا ہوا وہاں ہماری نسلیں ویسے ہی مرتد ہو گئی اسلام ہی چھوڑ گئی حارون آباد کے سو گھر نیو یارک میں راج پوتوں کے سب عیسائی ہو گئے آسی اسی سال پہلے سو افغان فیملیاں آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں گئیں اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں سب عیسائی ہو بینکاک میں یہ سرحد کے پٹھان گئے گوشت کے چکر میں گوشت بیچنے وہ ان کی اگلی نسل سب اسلام چھوڑ گئی ان میں کوئی خال خال مسلمان نظر آتا ہے کہ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو پیسہ تو دیا اسلام نہ دیا تو وہاں ماحول کفر کا تھا ختم ہو پچھلے سال ہم جنوبی امریکہ گئے تو وہاں چلی سے ایک جماعت ہے تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے ساٹھ سال میں پندرہ لاکھ مسلمان چلی میں داخل ہوا ہے کمائی کے لیے آج کی رپورٹ کے مطابق چلی میں ٹوٹل پندرہ سو مسلمان ہیں ٹوٹل پندرہ سو تین سفر اڑ گئے پندرہ لاکھ میں سے پندرہ سو مسلمان باقی سب ختم ہو گئے اسلام چھوڑ بیٹھے اور اب یہ آسٹریلیا سے خط آیا جماعت کا میرے پاس آیا اسلام آباد کی جماعت نے لکھا ہے کہ یہاں ہم ڈائری میں مسلمانوں کے نام تلاش کر کے ٹیلیفون ڈائری میں ان کے نام تلاش کرتے ہیں محمد اور احمد اور سلمان اور اس قسم کے جب ان کے گھر پہ جا کر دستخط دیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو عیسائی ہو چکے ہیں ویسے ہی دین چھوڑ چکے اب کوئی دین نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے پچھلی نسل نے اگلی نسل کو کپڑا بھی دیا زیور بھی دیا جائیداد بھی دی اسلام کوئی نہ دیا تو اس لیے مرد اور عورت کی ایک محنت ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں اور یہ مول ختم ہونے والی انہیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کے چلے جانا ہے ہمیشہ نہیں رہنا بقا نہیں ہے موت ہے ओ, اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا فرشتوں نے کہا زمین تو بھر جائے گی کہاں رہیں گے کیونکہ پتا چلا بھائی زمین پہ مخلوق پیدا ہونے والی اور زمین تو چھوٹی سی ہے تو فرشتوں نے کہا یہ تو بھر جائے گی تو وہ کہاں رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا موت پیدا کروں گا مرتے بھی رہیں گے آتے بھی رہیں گے فرشتوں نے کہا پھر انہیں رہیم عار خان کیسے اچھا لگے گا یہ میرا اضافہ ہے نا رحیم یار خان کیسے اچھا لگے گا پھر وہ گھر کیسے بنائیں گے وہ کاروبار کیسے کریں گے وہ نوکریاں کیسے کریں گے جب یہ پتا ہو کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے مر جانا ہے ہم آپ کے پاس ایک دن کے لیے ہم سوچیں گے بھئی یہاں بہت بڑا گھر بھی ہو کاروبار بھی ہو اور بڑا رقبہ بھی ہو بھئی رات گزارنی ہے جیسے کیسے گزر جائے رشتوں نے کہا تو یا دنیا اچھی کیسے لے گئی وہ کیسے رہیں گے انسانی فطرت چھوڑ جانے والی چیز کے پیچھے جان نہیں مارتا لالچ میں چلتے رہیں گے لالچ میں پھسے رہیں گے امید میں پھسے رہیں گے اسی میں ہی اجل آ جائے گی اور ان کے ابھی بھی کام بقایا ہوں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کر لوں وہ کر لوں اور اوپر سے موت سر پہ کھڑی ہوگی اور پھر بھی ادھر کا خیال ان کو نہیں ہوگا یہ دھوکے کا گھر ہے میرے بھائی اور بہنوں اس نے بڑوں بڑوں کو دھوکہ دے دیا بنانے والے نے قبل حیات النیا اللہ مت الغرور دھوکے کا گھر ہے چھوڑ جانے کی منزل ہے یہ چھوڑ جانے والے وہ بڑے بڑے منصوبے نہیں مناتے ہوئے اپنی گزرگاہ رکھتے ہیں تو و کو چھوڑ میاں مت دیس ودیس پھرے مارا قزا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلّا سربھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا افتے جنازے دیکھا کرو رونے والوں کا نوحہ سنا کرو کہ کیسے کیسے رونے روئے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حسرت کے ساتھ لوگ کندھوں پہ سوار ہو کر اندھیر نگری میں سونے کے لیے جا رہے ہیں جو اپنے کمرے میں مچھر بداز نہیں کر سکتے تھے آج لاکھوں کیڑوں کی غذا بن گئے جن کے کسی کونے میں بلب نہیں بجتا تھا آج وہ اندھیر گھر میں جا کے سو گئے جو اپنے جسم پہ خاک کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتے تھے آج مٹی کی چادر اوہڑ کے سو گئے جن کی پوشاکیں اور کمبل بھی باہر سے آتے تھے آج جاؤ دیکھو ان کا بستر بھی خاک ہے ان کی چادر بھی خاک ہے ان کا اوڑھنا بھی خاک ہے اور ان کا بچھونا بھی خاک ہے اور آج کیڑوں کا اس پراج ہے ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے دنیا کو دنیا کو تما سے مت دیکھا کر کہ سب سے پہلے تیری آنکھ ہے جس پر میری تیری کبر کا کیوڑا مسلط ہوگا کبھی دنیا کو لالچ سے مت دیکھا کر سب سے پہلے کبر کا کیڑا جو کھاتا ہے تیری آنکھ ہی کو کھاتا ہے تو ایسے گھر کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو بلا دیں روز اٹھنے والے جنازے لوگوں کا رونا دھونا حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد پھر کہنے گے فاطمہ آواز دی اور لوگ بھی تھے نا ایک عبرت کا سامان فاطمہ اور کہاں سے جواب آئے فاطمہ کیسے جواب آئے تو پھر شیر پڑا ملفت القبور مسلم قبر الحبیب فلا یرو جبابی احبیب ما قلا ترابنا فرق الحبابی یہ کیا ہوا یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے ایک اشارے پہ لب کہتی تھی آج میری آواز وہ سدا و, صدا و صحرہ ہے کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں کیا ہوا آج کہ آج میں اپنے محبوب کی خبر پہ کھڑا ہوں پکار رہا ہوں سلام پیش کر رہا ہوں جواب دینے والا ہی کوئی نہیں جواب کیوں نہیں آتا کیا تم میری محبت بھول گئے کیا تم میرا ساتھ بھول گئے احبیب مال لا ترد جواب بنا اے محبوب کیا ہوا جواب کیوں نہیں دیتے ہو کیا اتنی جلدی بھول گئے اتنی جلدی وصل کی گھڑیاں زندگی بھول گئے اوہو معلوم ہو گیا کہ کل اشتما من خلیل عین فرقت وہ کل قبل الماچے کلیلوں یہاں ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے ہر میل جدائی میں بدل جاتا ہے اور جب جدائیاں ہوتی ہیں تو موت سے پہلے کا زمانہ یوں لگتا ہے جیسے تھا ہی نہیں جسے کبھی رحیم یار خان میں آیا ہی نہیں فاطمہ تباد احمدا دلیل اللہ ید مخلیلو پہلے انہیں ہاتھوں سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا گم کر دیا اور زمین میں جا کے پہنچا دیا آج انہیں ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیا اور جا کے قبر کی مٹی میں سلے دیا اے میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کا جوڑ سلامت نہیں رہتا اور ایک دن میرے زندگی کی شما بھی گل ہو جائے گی اور یہ بولتا ساز بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا اور بند ہو جائے گا اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر رونے والیاں ہوں نوحہ کرنے والیاں ہوں اور سینا کو بھی کرنے والیاں ہوں میرے لیے سب برابر ہے جب ہم اٹھ گئے دنیا سے تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خواہ ہم تو اکیلے رہیں گے تو اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے میں جو الجھا ہلاک ہو گیا جو پار ہو گیا سلامتی کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ساتھ زندگی کو چلایا ہے اور حکم دیا اگلی نسل کو دے کے مرو وہ کیا دے کے مرنا ہے لقمان علیہ السلاۃ وسلم کی چند باتیں ہیں جو ہر باپ اور ہر ماں کے ذمے ہے بچے کو پندرہ سال کی عمر سے پہلے پہلے اندر میں اتار دو بچی کی شادی سے پہلے پہلے اس کے دل میں اتار دو بیٹے کی شادی سے پہلے پہلے اس کے دل میں اتار دو تاکہ کل کو وہ ایک زندگی کا جب آغاز کرے تو سے پتہ ہو میری منزل کیا ہے میرا مقصد کیا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ پہلی بات اپنی اولاد کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ اے بیٹے شرک مت کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبانی نہیں حقیقت والا حقیقت میں اور الفاظ میں بڑا فرق ہے جو آدمی حقیقت نہ سمجھتا ہو تو آپ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹا بچہ ڈیڑھ دو سال کا آپ کے سامنے کڑا ہے آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے ڈانٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے الفاظ نہیں سمجھتا لہٰذا وہ ہنس ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا چار پانچ سال کا سمجھنے لگ جاتا ہے پھر جب آپ ڈانٹتے ہیں وہ سہم جاتا ہے جب آپ اس کو پیار سے بلاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن جب وہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ نہ آپ کے چہرے کا تاثر سمجھ سکتا ہے نہ آپ کے الفاظ سمجھ سکتا ہے تو آپ کی ڈانٹ اس پر بیکار آپ کے خوشی کے بول اس کے لیے بیکار اس لیے کہ اس کی سمجھ کی سطح سے اوپر کی بات ہو رہی ہے آپ غصے میں وہ ہنس رہا ہے آپ غصے میں وہ آپ کی آپ کو مرنے کے لیے آئے وہ آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ تھپڑ مار رہا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں کہ میری ماں مجھ پر غصے بھی بیٹھی ہے اور غصہ ہوتا کیا ہے ہم آج ایسا کلمہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم اس طرح کا جانتے ہیں جیسے معصوم بچہ وہ آپ کے الفاظ تو سنتا ہے پر معانی کو نہیں سمجھتا آپ کے چہرے کو تو دیکھتا ہے پر آپ کی کیفیات کو نہیں سمجھتا ہم آج ایسا ہی کلمہ کچھ پڑے ہوئے ہیں کہ الفاظ تو جانتے ہیں اس کے حقائق نہیں جانتے الفاظ تو ہم بولتے ہیں پر اس کے معانی تک اور اللہ کی ذات و شفات تک اس کلمے کے ذریعے سے ہماری رسائی نہیں ہو رہی یہ کلمہ اپنی ذات میں لا الہ الا اللہ صرف الفاظ میں اتنا وزن ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ساتوں زمینوں کو اٹھا کر ایک پلڑ میں رکھا جائے ساتوں زمینوں میں کتنے دریا کتنے سمندر کتنے جنگل کتنے پہاڑ کتنے رحیم یار خان جیسے شہر ان شہروں کے انسان مرد اور عورتیں اور ان کے جانور ان کے گھر ان کے گھروندے ان کے آلات اور ان کے ان کی کھیتیاں ان کے خزانے ان کی ضرورت کی چیزیں یہ سارا سمندر اس کی مچھلیاں جنگل اور اس کے جانور فضا اور اس کے پرندے ان سب کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھا جائے پھر سورج چاند ستاروں سیاروں کو توڑ کر اسی پلڑے میں رکھا جائے پھر پہلے آسمان کی وسط کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھا جائے پھر دوسرا آسمان اپنی ساری وسطوں کے ساتھ ڈالا جائے پھر تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو چھٹے کو ساتوں آسمانوں کو اس پلڑے میں ڈالا جائے پھر جنت کو رکھا جائے پھر کو رکھا جائے پھر قلم کو رکھا جائے پھر کرسی کو رکھا جائے لوہے محفوظ کو رکھا جائے جبریل کو اس میں بٹھاؤ میکائل کو بٹھاؤ اسرائیل کو بٹھاؤ اسرافیل کو بٹھاؤ عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ عرش کو خود اٹھا کے اس پلڑے میں ڈال دو یہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا اب اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے سوا کو جبریل بھی آج اس پلڑے کو نہیں اٹھا سکتا تو خود اللہ اس کو اگر تولے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پرچے پہ لکھا ہوا ہو اور یہ عرش سے لے کر فرش تک کی ساری کائنات سوائے اللہ کی ذات کے ایک پلڑے میں ہو تو ہمارے نبی کا فرمانا لگا جائے ہتھ بہن لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کو اٹھا کے ہوا میں اڑا دے گا یہ اتنا وزنی بول ہے اپنی اولاد کو ایسا لا الہ الا اللہ سکھاؤ کہ ان کے دل میں راسخ ہو جائے اور وہ او زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہو جائیں لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنی بڑی طاقت ہے جس کو میں پکار رہا ہوں تو یہ پہلا سبق ہے اپنی بچیوں کو سکھانے کا اپنے بچوں کو سکھانے کا کہ دل میں اترے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ سب اللہ کا بنا ہوا ہے اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کو شکل اس نے دی ہے نف نقصان اس میں رکھے ہیں یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا جو وہ نہ چاہے ما شاء اللہ کان لم يشاء لم يكن جو چاہے گا ہوگا نہیں چاہے گا نہیں ہوگا یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا درس ہے پہلا سبق ہے جو کسی ماں کے ذمے ہے باپ کے ذمے ہے اپنی اولاد کو اس طرح دل میں اتارنا کہ ان کا دل اللہ کا عرش بن جائے ہو میرے بھائی اور بہنوں اللہ نہ ہمارے کپڑے دیکھتا ہے نہ ہمارے شکلیں دیکھتا ہے نہ ہمارے گھر دیکھتا ہے نہ ہماری جائداد دیکھتا ہے اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے جب اس میں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی ناگواری کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حدیث میں اس کا گلا کرتے ہیں یب نہ آدم کم تو تزین النا صفحل تزین میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے کبھی میرے لیے بھی بند کے کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آیا کر دو اللہ کے لیے بند کہ کبھی عورتیں زیور ٹمکالیں اور مرد بڑی بڑی پوشاکیں پہن لیں بڑی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں کہ نہیں, نہیں یہ دل پاک کر دو دل میں کوئی اور نہ بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو اس کو صاف کر دو عدل بتہ عی وہ بچ منفی سعودا عی اپنے دل کو دھو دو کورش دو صاف کر دو ہر مخلوق کو نکال کے باہر پھینک دو یہاں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو ایسا دل بناؤ تو پھر یہ دل جس میں اللہ کی معرفت اور محبت کا بیج پڑ جاتا ہے تو اس دل کی وسعت کے سامنے اللہ کا عرش بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے اور اس دل کی نورانیت کے سامنے اللہ کے عرش کی نوریان نورانیت بھی کم پڑ جاتی ہے جس دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا اور اس کے یقین کا بیج پروان چڑھ جاتا ہے تو اس لیے اللہ کا عرش ہے اسے سے بھائیوں اور بہنوں اس صاف رکھو اور اپنی اولاد کے اندر بھی پہلا بیج اسی کا ڈالو دوسری چیز کیا فرمائی ہے یا وہ نہیں انتقمت فتح اوفل ارب اللہ ان اللہ لطیف الخبیر یہ اگلا سبق ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا کہ کیوں ان کے اندر آخرت کا احساس بیدار کرو اور ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو تمہارے ایک ایک عمل پر اللہ کی نگاہ ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی یا کیا پہاڑ کی غار میں خلا کی میں یا زمین کے کھائیوں میں چھپ کر جہاں بھی کرو گے اللہ اسے سے نکال کے باہر لے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے کر دے گا یہ لوگ ہے دیکھ رہے ہو یہ ہے کتابک کفا ب نفس کے یوم کا یہ ہے تیرا سارا دفتر اب اس کو دیکھ لو یوم آخرت اور حساب اور کتاب کا یقین دل میں پیدا کرنا یہ ہر مرد عورت کے ذمے ہے کہ اگلی نسل کی طرف اسے اس منتقل کر کے مریں کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کسی کو جان دینی ہے اور ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن ماں بھی انکار کر دے گی پہچاننے سے باپ بھی بیوی بھی بچے بھی اور مجھے خود اپنا کیس تیار کرنا ہے اور اس دن اللہ تعالی فرمائے گا ارے نی مادا قدم تو دکھاؤ آج کیا لائے ہو کوئی چیز ہوگی پیش کرنے کی تو جان چھوٹ جائے گی ورنہ اگر کسی مرد کی ناکامی کا اعلان ہو گیا کہ فلاں مرد کی نیکیاں گھٹ گئی وہ ناکام ہو گیا تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے ایسے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے یا نچلا جبڑ ایسے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے ننگے بدن وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو رحم کرو تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تم پر بڑے مہربان نے رحم نہیں کیا ہم تم پہ کیسے رحم کریں اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے فرشتے بالوں سے اور ایسے گھسیٹیں گے ننگے بدن وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو رحم کرو کہیں گے تم سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا ہم تم پہ کیسے رحم کریں یہ احساس اولاد کے اندر پیدا کرنا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں میرا کوئی مددگار نہیں میرا کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں و ان تدع مصقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا آخرت کا فکر بیدار کرنا احساس سے اخرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر بیدار کرنا یہ ہر مسلمان نرد عورت کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر اس چیز کو زندہ کر دیں تاکہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں ضرورتوں کو ٹوٹنے پر پریشان نہ ہو ضرورتوں کو ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں یہ گزرگاہ ہے حضور صلی اللہ تعالی و کو پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں ان کا حال پوچھنے گئے تو آگے ایک صحابی تھے ان کو بھی ساتھ لے لیا عمران حسین جب گھر میں پہنچ ہوئے تو دروازے پر دستک دے کے کہا بیٹا میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں تو یارس کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں پردہ کرنے کے لئے کوئی کپڑا ایسا نہیں جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ لو میری چادر سے پردہ کروں اپنے باپ کی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپا یہ دونوں حضرات اندر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگے یارسول اللہ پہلے فاقا تھا اس کا سدے باپ کوئی نہیں اب بیماری ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں اور یہ کہہ کر رونے لگے باپ کی قربت سے دل پسیج گیا رونے لگی تو اب یہاں حضرت علی پہ کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا کہ دنیا کی سب سے افضل ترین خاتون کو یہ حال کر دیا اس کے دو بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا دو بچے ایک بیٹی ان کو روٹی نہیں کھلا سکتے آنا کتنا طاقتور آدمی کبھی کسی میدان میں شکست نہ کھائی ساری زندگی تو لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے گلے سے لگا لیا کہا حو نی آئے لئیک غم نہ کر بھائی بند کرو یہ کیا, کیا کون کر رہا ہے حو نہیں آئے حو نہیں بیٹی غم نہ کرو غم نہ کرو اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنائے ہے آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا اور خود بھی رونے لگے خمر خود بھی رونے لگے تائف میں پتھر کھائے آنسو نہیں بہے اب فاطمہ کے آنسو نے رولا دیا اور یہ وہ باپ بیٹی ہیں جن کی نظیر نہ کبھی پہلے آئی نہ آئندہ کبھی آ سکتی ہیں اور اتنے با باپ ہیں کہ یہاں بھی ارشاد فرمایا یہاں اسی وقت کا یہ بول ہے کہ میری بیٹی میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سورے پہاڑ سونا بنا دوں میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہو تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں تو میں نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے ایک دن بھوک کروں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا اور پھر آگے کیا کہا آ آ آ چلو آپ اتنی تو دعا کر دیتے یا اللہ فاطمہ کی بھوک بھی کاٹ دے بیماری بھی کاٹ دے یہ بھی نہیں دعا کی بلکہ اگلی سنا دی کفا بیکی شرف ان انتقنی نساء اہل الجنہ میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے آخرت کا تصور راست کر دیں یہ ہمارے دن میں ہم ادھر کی خوشخبری سنائی کا مجھے مجھے ابھی آ کر فرشتے نے خوشخبری دی ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری یہ دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ خوشخبری تو سنا دی۔ اور عجیب بات ہے اور دنیا مانگنے پر بھی نہیں دی مانگنے پر بھی حضرت علی آئے ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس کہنے کی کہ اب تو بھوک کی وجہ سے حال خراب ہو گیا ہے جاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مانگ کے لاؤ علاوہ مال غنیمت میں کچھ سمال آیا ہے زندگی میں صرف ایک دفعہ گئی ہیں اپنے باپ سے دنیا مانگنے اور یا کے دروازے پہ دستک دی آپ نے کہا یہ تو فاطمہ لگتی ہے دستک سے پہچان لیا یہ تو فاطمہ لگتی امیں احمد سے فرمایا دروازہ کھولو وہ بیٹھ ہی رہا دروازہ کھولا اندر آئی فرمانے لگے بیٹا خیریت تو ہے کبھی تو پہلے اس وقت میں آئی نہیں پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں خیریت تو ہے کیسے آنا ہوا کہ یا رسول اللہ ہر ہلنا لائے کا تاہ محت تصوی ہوگا تہلی اللہ یہ فرشتے تسبیح پڑ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے ہمارے لیے کیا ہے اتنے دنوں کے ہم فاقے سے گزر رہے ہیں تو اب مانگا ہے حلال مانگ رہے ہیں اور ادھر سب سے بڑا رسول ہے ادھر سب سے عظیم خاتون ہے اور واقعی فاقہ ہے اور ایک دن کا نہیں فاقہ یا ایک وقت کا نہیں تین دن گزر چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا ان بچوں کا کیا حال ہوگا تو آپ کی سنو آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی والذی بات ابا کی بالحق ما النار آل محمد يوماً اے میرے بیٹی مجھے اس کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے ایک مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولا نہیں جلا ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولا نہیں جلا اور میرے پاس مال غنیمت میں پانچ بکریاں آئی ہیں اب اگر تو چاہے تو تمہیں حلال مانگ رہے ہیں اور ادھر سب سے بڑا رسول ہے ادھر سب سے عظیم خاتون ہے اور واقعی فاقا ہے اور ایک دن کا نہیں فاقا یا ایک وقت کا نہیں تین دن گزر چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا ان بچوں کا کیا حال ہوگا تو آپ کی سنو آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی واس ابا کی بالحق ما النار بیت آل محمد من محمدین یومن اے میرے بیٹی مجھے اس ز کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بر حق بنائے ہے اور ایک مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میرے پاس مال غنیمت میں پانچ بکریاں آئی ہیں اگر کوئی چاہے تو تمہیں ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میرے پاس مالے غنیمت میں پانچ بکریاں آئی ہیں اب اگر تو چاہے تو تمہیں پانچ بکریاں دے دوں اور چاہے تو پانچ دعائیں سکھا دوں اب آپ خود بھی بیٹھی ہیں باپ بھی بیٹھے ہیں آپ خود سوچیں بچیوں کا غم تو بچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان سے بڑا شفیق باپ کوئی ہو سکتا اور ان سے مقدس کوئی بیٹی ہو سکتا یہ کیا قصہ ہے کہ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں جب وہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں کہ چاہو تو پانچ بکری لے لو اور چاہو پانچ دعائیں لے, لے تو دونوں کیوں نہیں دے سکتے یہ ہم سب لوگ نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ مطلب کیا نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو یہ مطلب ہوتا ہے دین دنیا ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو دین دنیا تو ہے ہی ساتھ دین دنیا تو جدا ہے ہی نہیں لیکن دین اور حرام تو ساتھ کوئی نہیں نماز بھی پڑھو گناہ بھی کرو حج بھی کرو گناہ بھی کرو یہ آزمائش کی گھڑی تھی جب تو خود کہہ رہی تھی کتنے یہاں امکانات تھے چلو ایک بکری پکڑا دیتے ہاتھ میں کیا ہے ابھی تو بکریاں لے جاتا جو بعد میں دعائیں سکھا داؤں گا کہیں نہیں بول بکریاں لینی ہیں کہ دعائیں لینی تو وہ بھی سمجھ گئی کہ ابا امتحان چاہتے ہیں تو انہوں نے بجائے اپنی بھوک کے انہیں اپنے باپ کی منشا کو ترجیح دیارسول اللہ علم نے خمسا کلیمات مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں مجھے بکری نہیں چاہیے تو باپ بھی ایسے دکھ دے سکتا ہے اپنی اولاد کو ایسا شفیق باپ ہو دیکھو او ہو کتنی آپ نے قربانی دی ہے سمت کی خاطر بات یہ کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کی اکثریت یا غریب ہوں گے یا متوسط ہوں گے تو ان کو تسلی کہاں سے ہو اسے ایک حدیث میں آتا ہے جب تم پہ کبھی کوئی صدمہ آئے تو میرے صدمے یاد کر لینا تمہارے صدمے ہلکے ہو جائیں گے جب تم پر کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تمہارے غم ہلکے ہو جائے ایسے غم اور ایسے سدمے آئے کسی پہ ایسے نہیں آئے باپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں پہلے ہی وہ تو بلا لیے گئے اور چھ برس کا معصوم بچہ ہے اور صحرا مہمان ہے اب واہ मक्का से مکہ سے کوئی ڈیڑھ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے ہے صرف ایک عورت ساتھ ہے ام ایمن اور این اس جنگل میں اللہ تعالی ماں کی روح کو قبض کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت سرانے بیٹھے ہوئے تھے اپنی ماں کا دم نکلتا دیکھ رہا ہے موسم بچو مع سال چھ سال کیا مرت تو نے ایسے اپنے یوں آپ کو دیکھا آخری نظر ایسے دیکھا پھر کہا میں تو جا رہی ہوں پر میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہے گا چھ سال کا بچہ جنگل میں اپنی ماں کو چھوڑ کے مکے تک سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر ہے خادمہ کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا بڑا صدمہ ہے دادے نے گود میں لیا دو سال بعد اسے بھی اٹھا لیا آپ نے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے میں اپنے دادا کے جانظر کے پیچھے روتا ہوا چل رہا تھا فخر ایسا آیا کہ بکریاں چرانی پڑیں بکریاں چرانی پڑیں ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرح پالا پر ماں تو ماں ہی ہوتی اور باپ تو باپ ہی ہوتے بکریاں شرائیں کے روٹی کا گزر اوقات مشکل تھا ابو طالب کی اولاد زیادہ تھیں اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو آپ خود کفالت کی آپ نے اپنی بکریاں شرا کے لاتے تھے اور اس کی منظوری گھر میں دیتے تھے اس کے باوجود گھر میں تنگی تھی محبوب وطن مکہ چھڑوا دیا گیا جوان بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور طلاق ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور نبوت کا اعلان ہو گیا پھر ابو لہب نے بکواس کی پھر اس پر قرآن نے جواب دیا تب یاد ابی لہب بن وطب اس کے جواب میں ابو لہب نے بیٹوں سے کا طلاق دے دو دونوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی نہیں بھی چلو گھر میں پیغام پہنچا دیتے حرم میں بیٹھے تھے اتبا نے آ کے گریبان پکڑا یہاں سے اور ایسے جھٹک کے چیر دیا پھاڑ دیا سارا گریبان کے طلاق ہے تیری بیٹیوں کا آپ نے طائف میں پتھر کھائے بدوانی دی یہاں ایسا صدمہ پہنچا بیٹیوں کی تلاک کا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے کہتا ہوں تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے اپنا شام کے سفر میں ایک شیر اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا وہ تن چوٹا گھر چھوٹا اہلو عیال چھوٹے جاتے, ہی جاتے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت آخری دم پر تھے اور آپ بدر کے میدان کے لیے نکل رہے تھے اور آسار تھے کہ بچنے کی امید نہیں تو آپ نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا کہ تو اس کی تیمارداری کر اور حضرت عثمان کا نام بدر کے صحابہ میں لکھا اور ان کا مالک نیمت میں حصہ ڈالا حضرت عثامہ کو اور حضرت عثمان کو دونوں کو حکم دیا کہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرو جس دن بدر کی فتح کا پیغام مدینے پہنچا ہے اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے جب آپ آئے ہیں تو بیٹی کی قبر دیکھی ہے بیٹی کو نہیں دیکھا چند سال کے بعد اگلی بیٹی کا انتقال ہو گیا امو کلسوم جن کو نکاح مل جائے عثمان کے دو تین سال کے بعد ہاتھوں سے تین بیٹیوں کا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی اور وہ اسمان کے نکاح میں مرتی تو سو کی سو عثمان کو دیتا اور بیٹے ابراہیم ابراہیم جس نے آ کے خبر دی نا یار رسول اللہ مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا تو آپ نے اس کو ایک اونٹنی انعام میں دی ایسی خوشی منائی آپ نے اس کی ان کے لیے دایا کا انتظام کیا دودھ پلانے کے لیے اور, اور جب وہ دودھ پی رہے تھے دور تو ہر ہفتے جاتے تھے جا کے بچے کو ملنے کے لیے کو گود میں لیتے پیار کرتے تو اکرب نے حافص آپ اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے تو ایک بچی کو تو اکرب نے حافظ نہ کہا میرے تو دس ہے میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا تو آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں اور اٹھارہ برس کا بچہ بھاگ دوڑ رہا کھیل رہا تو اللہ نے بولے لیا گود میں بچے کی جان نکل لئی اور آپ فرما رہے ہیں العین تدمع آنکھ پہ تو قابو ہے نہیں والقلب بحسن اور دل پر بھی غم کی گھٹا ہے ولولا کل آخری نبل اور اے ابراہیم اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تیرے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں تو ہم ایسا غم تیرے پر کرتے ایسے تیرے پر ہم صدمہ کرتے کہ جیسا صدمہ کرنے کا حق ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں میں بچے نے جان قبر میں رکھنے لگے تو پھر آپ نے اگوی جملہ دہرایا تدمہ ولقل فراق ابراہیم آنکھیں اشک بار ہیں دل ٹکڑے ٹکڑے ہے اور ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا لیکن ہم کہیں گے جو اللہ کہتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے میں <سؤال> نے صرف آپ ایک چھوٹا سا نمونہ دی میں ساری سیرت سنانے کی کہانی گنجائش ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا معیار اتنا نیچے رکھا کہ جب کبھی کسی کو کوئی دکھ پہنچے تو ادھر نگاہ دوڑا لے سارے دکھ بھول جائیں گے جنگ خندق میں صحابہ کی بھوک دیکھی ان کے لیے تو دعا کی اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا کھیلا یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا اور اپنی اولاد سب سے محبوب بیٹیا کے کہ رہے رسول اللہ کچھ تو دے دو کہ نہیں یا دعا لے لے یا غذا لے لے کہ مجھے دعا دے دے مجھے غذا نہیں چاہیے اور, اور دعا کی اللہ مجاسق آل محمد ان کوتا اللہ آل علیہ محمد کی روزی گزاری کی کر دے کوئی ماں باپ یہ دعا کر سکتے کہا یا اللہ ہمیں بھی کچھ آزاد رش دے ہماری اولاد کو بھی دے اب اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے گزارے کا کر دے تاکہ دنیا ان کو مست نہ کر سکے صاحب نے کہا اچھا جب تو دعا مانگا کر تو کہا کر یا اول الل اولین یا آخر الآخرین یا, المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین جاؤ پانچ بکریوں سے اعلیٰ تحفہ تمہیں دے دیا خالی ہاتھ لٹکا کے واپس آ گئی حضرت علی نے پوچھا کچھ لائی نہیں و دنیا لینے گئی تھی میں تو آخرت لے کے آ گئی ہلچلی نے فرمایا خیر ویا کہ مبارک ہو تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے آخرت کا احساس بیدار کرنا توحید کا نقش جمانا دنیا کا فانی ہونا سمجھانا آخرت کو دل میں بٹھانا تیسرا کام اگلی نسل کو کیا دینا یا وہ نہیں عقم صلاح نماز پہ کھڑا کرنا یا نماز پہ کھڑا کرنا پورے رہنی میں ارخان میں اگر یہ ہر ماں باپ یہ ذمہ داری محسوس کرتا تو آج کوئی بے نمازی اولاد نہ ہوتی لیکن ماں باپ نے اگلی نسل کو یہ دینے کی کترد نہیں کیا تو پچانوے فیصد اولاد نماز چھوڑ گئی اب نہیں عق بیٹھا نماز پر اور کیا کر و مربل عرف و مربل معروف بھلائی پھیلا برائی کو روک وسبر علامہ اصابق. اس راہ میں بڑی تکلیفیں ہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کی راہ نہیں ہے اس میں تکلیفیں آئیں گی چھوڑ نہ جانا ہمت سے چلنا ان نظارے کا میں نے یہ ہمت والوں کی بات ہے چھوڑ نہ جانا آپ یہ سمجھتے کہ ہم آپ کو تبلیغ کے کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرو تبلیغ کا کام کرو ادھر آتے ہوئے اچانک یہ آیات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی کیوں تو اللہ ماں باپ سے کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو تبلیغ سکھاؤ مرنے سے پہلے پہلے نماز تبلیغ صبر تین باتیں سکھاؤ ان کو پانچ ہو گئی اب توحید سکھاؤ آخرت سکھاؤ عبادات سکھاؤ یا وہ نہیں یا عقم صلاح نماز پہ لاؤ نماز ان کے اندر ایسی رچ جائے کہ وہ بے قرار ہوں نماز کے لیے وہ مربل معروف بھلائی کی دعوت دو وہ کر برائی سے روکو وفر علامہ افاوق یہ کم مشکل ہے اس میں تکلیفیں آئیں گی اس پہ سفر کرو اس لیے کہ ہمارا میدان محنت تبلیغ کا صرف رحیم اور خان نہیں چونکہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہے آخری نبی کی آخری امت لہٰذا ہماری ذمہ سورا جہان لگا ہوا ہے چونکہ امریکہ والوں کے لیے بھی اگر کوئی رسول ہے تو ہمارا ہی ہے آسٹریلیا والوں کے لیے افریقہ والوں کے لیے یوروپ والوں کے لیے ایشیا کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور کسی کی کوئی نہیں ہر کچے پکے گھر میں یہ پیغام پہنچے اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے لہذا خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں لکمان علیہ السلام تو نبی نہیں ان کی اتنی وصیت کو پورا ان کے نام پہ صورت اتاری ان کی ساری وصیت کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اب میں سوا گھنٹے میں آپ کو ساری کیسے اس کی تفصیلات بتاؤں میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں یہ تو ماں باپ کے ذمے سوالات کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا ابو جعفر منصور کے خلاف سے انہوں نے فتوا دیا وہ زبردستی بیعت لیتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ جو یہ بیعت توڑے اس کی بیوی کو تین طلاق ان سے کہلواتا تھا اگر میں بیعت توڑوں تو میری بیوی کو تین طلاق یہ کہلواتا تھا تو اسے کہ نے کہا یہ حرام ہے کوئی طلاق نہیں ہوگی اسے پتا چلا کہ یہ میرے خلاف فتوا دے رہا ہے اس نے حکم دیا میں آرام ہوں حرم میں حج کے لیے آ رہا تھا تو سوئی تیار رکھی جائے اور میں جب ہوں تو میرے سامنے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے یہ بیت اللہ میں مطاف کے اندر فضیل اپنے آیاس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے تو صفیان بن سفیا ایک اور ان کا نام بھی سفیاان ہے وہ دوڑ ہوئے تھا تھا سفیا جان بچاؤ جان بچاؤ بھاگو بھاگو کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ ابو جافر نے تیرے بارے میں یہ آرڈر جاری کر دیے لہذا جتنی جلدی ہو سکتا مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ اب فال الیک کیا واقع اس نے یہ آڈر دے دی کہ ہاں ہاں تو وہاں سے اٹھے سیدھے ملتزم پہ آئے اور ملتظم کو چمٹ کے کہنے کے یار اللہ اگر تو نے ابو جعفر کو متے میں داخل ہونے دیا تو دوستی نہیں رہے گی اتنے بڑے دعوے ابو جعفر کو طائف کی پہاڑیاں نہیں نکل لیا طائف سے نیچے اترا ہے بیٹھا بیٹھا مر گیا بیٹھا بیٹھا نہ کوئی بیمار نہ کوئی جھٹکا جو آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کوئی ایسا قصہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھا بیٹھا جیتے مر گیا ایسی ماں سے ایسی ہی اولادیں جنم لیا کرتی ہیں نی کر وزر علامہ ہزم المور یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا ماں باپ کے ذمے تھا اولاد کو عبادت کے لیے تیار کر یہ تو بےچارے باہر سے جماعتیں برمند کے لوگ آ رہے اللہ کے واسطے اللہ کا کام کرو اللہ کے دین کا کام کرو بھائی تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے لیے اللہ منتخب کیے گئے چنے گئے ہو جو ماں باپ کے ذمہ کا کام تھا وہ باہر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں تو ہمارے موسم ہیں آج کی ایک لڑائی میں اس سے پہلے ان میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ قذاب نے پکڑا حضور نے کاصد بنا کے بھیجا تھا اس کو دعوت دینے کے لیے اس نے آگے ان کو پکڑ لیا کاصد کا پکڑنا تو کسی قانون میں بھی روا نہیں تھا لیکن اس نے پکڑ لیا اور کہنے کا گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں ان کا میں نہیں گواہی دیتا تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ لیا پھر کہتا مجھے کہو میں اللہ کا رہا ہوں کہتا میں نہیں کہتا اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا پھر ایک پاؤں کاٹ دیا پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا پھر ان کے کان کاٹ دیا پھر ناک کاٹ دیا پھر آنکھیں نکال دی پھر زبان کاٹ دی پھر جسم سے گوشت ہے اسے کاٹتا رہا خود مثال میں کزاب خود اور اس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جیسے ہم زبر شدہ بکری کا گوشت اتارتے ہیں جیسے کا ہڈیوں سے گوشت اتار دیا حبیب ابن زید جب, جب جب ماں کو یہ خبر ملی کہ اس طرح تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے تو کیا جواب دیا یوم اردا تو یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا اور کس لیے پلایا تھا اب مجھے اللہ سے اس کا ازر مل جائے گا مجھے یقین ہے اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرنا چھٹا سبق کیا دیا لات و تم شفیل اردا ان اللہ یٹبک اللہ مختال انفخر واقف سی مشک وغد الک ان انتر السوۃ السعت الحمیر آخری سبق اخلاق کا دیا ہے اخلاق کا باب میرے بھائی اور بہنوں بہت مشکل باب ہے اس لیے اس کو آخر میں بیان کیا اور بڑا حوصلہ شکن باب ہے بڑے بڑوں کے آصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اخلاق کو زندہ کرتے ہوئے لہذا اس کے لیے عبارت بھی سب سے لمبی لائے ہے سب سے لمبی عبارت نماز اسلام کا سب سے بڑا روکن ہے ایک جملہ ایک جملہ آتے ایک جملے میں بیان کیا اقدا دعوت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا دو جملے و امر معروف ون لیکن اخلاق خوش سب سے آخر ملائے اور سب سے لمبی عبارت لائے للناس لا ان جملوں کا خلاصہ ہے کہ بیٹی اپنی اخلاق اچھے بنا بیٹا اپنے اخلاق اچھے بنا کسی سے بدتمیزی سے بات مت کر تر شروع ہو کر بات مت کر منہ چڑھا کے بات مت کر ابو سقم تغیر سکم بات مت کر سونے سے رونت نہ ٹبکے توازو اور آجی ٹبکے تیری چال میں تکبر نہ ہو تیری چال میں بھی توازو اور آجی ہو تیری چال میں مینہ تیرے خرش میں نہ روی تیرے خرچ میں میں نہ روی تیری زندگی میں میں نہ روی ہو اور تیرل بول میں اٹھان نہ ہو بلکہ نشان ہو تیری چال میں بلندی نہ ہو بلکہ پسی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے يَنحط مِن جب چلتے تھے تھے تو دونوں مونڈے مونڈے ایسے جھکے ہوتے تھے. پھیلا کے نہیں چلتے تھے. بلکہ مونڈے تھوڑا سا یوں کر کے چلتے تھے آپ نے غور کیا ایک دس فٹ اونچی اونچائی دس فٹ اونچائی پہ آپ یوں سینا تان کے اوپر نہیں چڑھ سکتے یوں سینا تانے اور دس فٹ کی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں آپ کا توازن بگڑ جائے گا یا یوں کریں گے یا یوں کریں گے اور آپ اپنا بازو جھکا لیں سینے جھکا لیں پھر ہمالیہ پہاڑ پر بھی آپ چڑھ جائیں گے دس ہزار فٹ اونچائی بھی آپ چڑھ سکتے ہیں اپنی وجود کو جھکانے پر اور یوں اکڑانے پر دس فٹ اونچائی نہیں آپ چڑھ سکتے ہمارے معاشرے کو آگ لگ گئی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیں معاف کرنا نہیں آتا ہمیں غصہ پینا نہیں آتا ہمیں اپنی خواہش کا صبر کرنا نہیں آتا ہمیں برے کے ساتھ اچھا بننا نہیں آتا گالی دینے والے کو دعا دینا نہیں آتا ظلم کرنے والے کو معاف کرنا نہیں آتا الزام لگانے والے کو معاف کرنا نہیں آتا بلکہ ہم اینٹ کے لیے پتھر تلاش کرتے ہیں گالی کے لیے گولی تلاش کرتے ہیں سور معاشرے میں آگ لگ گئی کیونکہ یہ سب سے مشکل باب ہے اور سب سے مشکل عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بھائی جان دینا آسان ہے اخلاق بنانا مشکل کام ہے نماز پڑھنا آسان ہے اخلاق بنانا بڑا مشکل کام ہے ایک گناہ تفریح کے لیے دو گناہ اخلاق چاہیے و عمر بالعرف عرف حضل آف بالعرف مطلب یہ مضمون بالکل اور شروع ہو جائے گا لیکن اس سے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حکم دو دفعہ دیا تبلیغ کا حکم ایک دفعہ دیا درگزر کرو آلی نادانوں سے اعراض کرو وہ عمر بال درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا پہلے بھی اخلاق کا حکم دیا بعد میں بھی اخلاق کا حکم دیا درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا ہے اخلاف وہ بات ہے جو بالکل بند ہوا پڑا ہے کیونکہ یہ مشکل بات ہے اس کو آخر میں لائے اور یہ مشکل بات ہے لہذا اس کی اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی معاوضہ بڑھا دیا معاوضہ بڑھا دیا آپ حکومت کو نہیں دیکھتے جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس کی قیمت اس کا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں بیرون ملک میں جن کو نوکری کے لیے بھیجتی ہے حکومت تو ان کی تنخواہ ڈالر میں کر دیتی تو وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں ملک چھوڑا وطن چھوڑا عزیز و اقارب چھوڑے لیکن جب وہ تنخواہ سنتے ہیں یہاں دس ہزار ہے وہاں ایک لاکھ ہے تو خوشی سے پرواز کر جاتے ہیں کہ جب چیز کا معاوضہ بڑھ جائے تو باوجود مشکل کے اس کے لیے آدمی آسانیاں خود ڈھونڈ کر تلاش کرتا ہے اخلاق کا باپ انتہائی مشکل باب ہے اللہ نے اس کا معاوضہ اونچا کر دیا کیا کیا کہ جو شخص ساری رات تحت جد پڑے سارا سال روزے رکھے سارے سال کے تہجد گزار اور سارے سال کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا ان نلحب لیدری کو درجۂ تلقی بن نہسن اخلاق کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے تحجد گزاروں سے روزے داروں سے صرف روزے دار نہیں سارے سال کا روزے دار صرف تحج گزار نہیں ساری رات کے تہجد گزار سے اللہ نے کہا میں زیادہ دوں گا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے سو نسل پڑنے آسان ہے اور گالی دینے والے کے سامنے چپ ہونا مشکل ہے سو سال روزے رکھنا آسان ہے اور جو آدمی جاتی کر رہا ہو اس کے سامنے چپ رہنا یہ مشکل ہے ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرنا آسان ہے اور جو آپ کو جو آپ کا حال نہ پوچھے اسے سلام کرنا مشکل ہے تو جب ہم اپنی اولاد کو اخلاق نہیں سکھاتے تو پھر شادیوں کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی اخلاق کا زیور تاکہ وہ بھی سہنا سیکھتا وہ بھی سہنا سیکھتی تو گھر آباد ہو جاتے ہم کہتے ہیں فرنیچر لاؤ کپڑے لاؤ پردے لاؤ زیور لاؤ سونا لاؤ جدہ تقسیم کرو آگے ان کو اخلاق تو سکھائے نہیں وہ دونوں لڑ پڑے اور دونوں کے ماں باپ پریشان ہو رہے یہ جی دیا تو سب کوئی تھا پھر پتہ نہیں لڑتے ہیں اور جو دینے کی چیزیں دی نہیں اخلاق تو دی نہیں. زبان تو قابو کرنا تو سکھایا نہیں جھکنا تو سکھایا نہیں توازا تو سکھا ہی نہیں میاں روی تو سکھا ہی نہیں وقت سے مشی کو تفصیل تو اس کی چال کے متعلق ہے لیکن اس کا لوگ ہی مانا اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اعتدال سے چلو یعنی پیسہ آیا تو پھر اندھا دھند ہو جاؤ بڑے بڑے محل کھڑے کرنے شروع کر دو اور بڑے بڑے فرنیچر خریدنے شروع کر دو اور بڑی بڑی اخراجات بڑھاتے چلے اور کئی نہیں, نہیں ہر حال میں میانا روی سے چلو و القست فقر وغگایک لفظ کے حدیث کے لفظ سے میرے اس معنیٰ کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے تجھے پیسہ دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا تجھے فقر دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا یہی یعنی اخلاق کا حصہ ہے مینا روی سے چلنا اور سب سے پہلے سب سے وزنی عمل جو ترازو میں آئے گا نا سب سے وزنی عمل جو انسان کے ترازو میں آئے گا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے اور خاموشی ہوگی خاموشی خاموشی وہ گالیاں دے اللہ امام، امام علیہ کو ایک ساتھ گالیاں بڑی ہیں نا رسول میں سے جن کو گالی دینے سے رسول کو گالی دی اور وہ منہ ایسے کر کے بیٹھ گئے تو اس نے سمجھا ان کو پتہ نہیں چل رہا میں نے گالی دے رہا ہوں تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ای آ میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں وہ کہنے لگے وہ کا میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں اپنی اولاد کو اخلاق خود بھی سیکھیں اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں تمہیں معاف کرنا آتا ہو انہیں گالی کے جواب میں دعا دینا آئے گالی کے جواب میں گولی نہ ہو اینٹ کے جواب میں پتھر نہ ہو کوئی وہ پتھر برسا ہے تم پھول برساؤ تمہاری برائی کرے آپ اس کی تعریف کریں بے مکار شلی علم رحمت لے لے دو رہیں. تاکہ اخلاق کو بہتر کر لو تو ایک کستوری ناطمے ہوتی ہے تو اس کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلتی ہے تو فرمائے اگر تو اخلاق اچھے کر لے تو, تو ایسے ہوگا جیسے مشق کا ٹیلا کستوری کا ٹیلا جس کی خوشبو سارے رحیم یار خان کو متر کرو دیکھے دوست کے ساتھ دوستی نبھا اور دشمن کے ساتھ رو کر جو قرآن بتاتا ہے احسن برائی کو اچھائی سے بدلو پریم شافی کا شہری سے زیادہ ہے وہ کیا فرماتے ادا فاسفی ہو یسب اور جب کوئی نادان مجھ پہ زیادتی کرتا ہے میری بےزتی کرتا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی ایسا ہی نادان بن جاؤں بلکہ میں جواب دینے سے شرماتا ہوں اور میں خاموشی کو پسند کرتا ہوں و عزیز کڑو دن زاد اہرا قطیبہ وہ جتنا زیادتی میں بڑھتا ہے میں اتنا معاف کرنے اور صبر کرنے میں بڑھتا ہوں جیسے اد کی لکڑی کو جتنا جلایا جاتا ہے وہ اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے اد ایک لکڑی یعنی اگربتی اگر بتی اگر مسجد میں جلاتے ہیں تو اب اگر بتی سے سمجھو وہ تو نہیں یہاں ہمارے ماحول میں اگر ایک لکڑی ہے وہ تو یہ ابھی نکلی بتی نے ایسی لگائی ہوتی ہے ایسی اس کی بری سی بو ہے پر اس کی تو انتہائی اعلی خوشبو ہوتی تو جیسے اگر بتی کو جلایا جاتا ہے تو وہ جلانے والے کے کپڑوں کو بھی دار کر دیتی سارے گھر مسجد کو دار کر دیتی ہے رو ایک لکڑی ہے جس کو جلائیں تو اس میں سے مح اٹھتی ہے تو امام صاحب شرماتے ہیں جب کوئی مسپل زیادتی کرتا ہے تو میں ایسے ہوتا ہوں جیسے اود کی لکڑی کہ جتنا جلتی ہے اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے اپنے جلانے والے کو بھی कर کر دیتی ہے تو اگر کوئی گھر آباد کرنا ہے تو وہ لکڑی کے فرنیچر سے نہیں ہوگا سونے کی دھات سے نہیں ہوگا کاغذ کے نوٹوں سے نہیں ہوگا سنگ مرمر کے فرشوں سے نہیں ہوگا وہ اس اللہ کے بتائے ہوئے سبق سے ہوگا اخلاق بناؤ اخلاق اور آپ نے اسے میں نے آپ اظہار کیا تھا نا جب عمل مشکل ہوتا ہے تو معاوضہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ گھر اللہ نے بھی معاوضہ بڑھایا اللہ گھر رسول نے بھی معاوضہ بڑھایا کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے جنت جنت نہیں جنت نہیں جنت الفردوس کے گھر کی چابی مجھ سے لے لو کا میں تم <تصفح> اپنے اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس نے گھر مجھ سے لے لو اور جنت الفردوس وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا دنیا بنائی اپنے امر کے ساتھ اور ایک دفعہ اس سے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جب سے بنائی ہے جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ گارا مٹی پتھر چونا سیمنٹ نہیں ہے اس میں مشق انبرزہ فران کافور ہے زمرد یاقوت سونا شاندھی ہے اور ایک دفعہ بنانے کے بعد روزانہ پانچ دفعہ اللہ مزید اس کو بڑھاتا ہے اس کے حسن کو اس کے جمال کو یعنی سر یہی حال جو ہے اس کو اگر روزانہ پانچ دفعہ صاف ستھرا کیا جائے تو یہی جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گا تو ایک تو اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا خود اپنے ہاتھوں سے پھر دن میں پانچ دفعہ روزانہ اسے سجاتا ہے آج بھی سجایا ہے کیا تک سجائے گا کیا تک اور اپنے مخصوص بندے اور بندیوں کے لیے اس کا دروازہ کھولے گا اپنے اخلاق بلند کرنا تو یہ وہ سبق ہے جس کے سیکھنے پر تحجد گزار پیچھے رہیں گے روزے دار پیچھے رہیں ایک ساتھ ہماری پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے رات کو رو. تحجد پڑھتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے زبان کی بڑی تیز ہے آپ نے فرمایا اسے کہہ دو جہنم میں جائے گی لا من اہل النار اس میں کوئی نیکی نہیں جہنم میں جائے گی دوسرے بولے یا رسول ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے فرائض کو ادا کرتی ہے کوئی نواسل کا اہتمام کوئی نہیں پر اخلاق بڑے اچھے ہیں آپ نے کہا جنتی ہے جنت کی بشارت لے لے تو زبان کو قابو کرنا کسی کی غیبت میں چلے نہ کسی کی چغلی میں چلے اور نہ کسی کی لگائی بجائی میں چلے اس زبان ایسا تو وہ اللہ تعالی نے ہم نے ہم اپنے سندوک پہ ایک تالا لگاتے ہیں ایک تالا اپنے سورے گھر کو ایک تالا لگاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بتیس تالے لگائے ہیں بتیس تالے پھر یہ ایسا ظالم چور ہے سارے توڑ کے پھر باہر آ جاتے سورے تالے توڑ کے باہر آ جاتے ہیں. یہ بتیس تالے ہیں جو یوں لگ جاتے ہیں کہ تجھے باہر نہیں نکلنے دینا تجھے نہیں خزانہ چوری کرنے دینا پر یہ ایسی ظالم ہے ٹھک کر کے باہر آ جاتے ہیں. اور اپنی کیے کو خود ہی برباد کر کے بیٹھی آپ نے فرمایا اپنے اخلاق بلند کرو ابو ہو ان کا یار رسول اللہ بلند اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو تیرا حق کھیل لے تو اس کا حق اسے ادا کر جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر یہ ہیں مکارے میں اخلاق جس سے آج ہم محروم ہیں ہمیں معاف کرنا نہیں آتا ہمیں سہنا نہیں آتا ہمیں درگزر کرنا نہیں آتا اور اس اخلاق پر سارا معاشرہ برباد ہو گیا نماز پڑھنے سے معاشرے میں قوت نہیں پیدا ہوتی روزہ رکھنے سے ذکر کرنے سے تلاوت کرنے سے حج کرنے سے اخلاق کو برتنے سے معاشرہ معاشرہ بنتا ہے اور محبت کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں جب یہ ٹوٹتا ہے تو ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی بہنیں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے رہ جاتا اس بھائی اور بہنوں یہ وہ پورا سبق ہے جو اللہ تعالی اس امت کو دے رہا ہے تو میں یہی باتیں سیکھنے کی محنت ہو رہی اسی کے لیے اللہ تعالی نے امت کو بھیجا ہے کہ اس کو اپنے مقام پر بھی رہ کے کرو باہر نکل کے بھی کرو اپنے مقام پر بھی ان کی مشق کرو باہر نکل کے بھی کرو اپنی اولاد کو بھیجیں اپنے خامدوں کو بھیجیں خود تین تین دن کے لیے نکلیں ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ کش عبادت کا تو ہے دوستور خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے ہمارا پنجاب کا لیکن اخلاق سے ہم سب آج خالی ہاتھ زبان پر قابو پانے کا سلیقہ ختم ہو گیا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک جگہ مردوں کو الگ حکم دے کر تمبی کی ہے عورتوں کو الگ حکم دے کر تمبی کی ہے جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہے یا یہ لدینا مانو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں قرآن میں کوئی نوے دفعہ ہے یا آمن الذین آمنوں کے بعد پھر عورتوں کو اس خطاب نہیں کیا اللہ تعالی نے یا الذین ایدین اے ایمان والو بس اس کے بعد حکم ہے جو مرد و عورتوں دونوں کے لیے ہے لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالی نے یا ای الذین آمنوں کے بعد پھر عورتوں کو الگ حکم سنا ہے لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کوئی مردوں کا مجموعہ کسی مردوں کے مجموعے کو کوئی مرد کسی مرد کو تزہی کا نشانہ نہ بنائے اچھا قوم میں تو عورتیں بھی تو آ گئیں قوم کا لفظ تو شامل ہوتا پاکستانی قوم تو کیا عورتیں الگ نکل گئیں نہیں عورتیں بھی آ گئیں لیکن اللہ نے پھر عورتوں کو الگ کا والا نسا نسا اور کوئی خو... اگر تو چاہے تو کا نشانہ نہ بنائے یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اس کے ٹوٹنے سے آگ لگ جاتی ہے زبان سے جو شولہ نکلتا ہے ایک دن کا نہیں پھاقا یا ایک وقت کا نہیں دن گزر چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا ان بچوں کا زبان سے نکلی ہوئی گولیاں برستی ہیں تو آپ کی سنو بیٹی والذی باس ابا بالحق اس کو مرد بھی کریں معدی کرے محمد مقام پر میرے بیٹھی مجھے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ اور سو سال کے اندر ساری دنیا میں مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ دس ہزری میں حضور اللہ ایک مہینہ گزر چکا ہے میرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میرے پاس بیاسی سال کے بعد ملتان آئی ہیں تو تمہیں ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میرے پاس کسی بہن کے بھائی تھے بھائی آئی ہیں اب اگر چاہے تو تمہیں پانچ بکریاں دے دوں اور چاہے تو پانچ بیوی کی ماں باپ بھی بیٹھی بی ہیں بی باپ بی بی بھی بیٹھے بچیوں کا بی غم تو بچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان سے بڑا شفیق باپ کو ہی ہوتا اور بلند ہوتا چلا گیا اب دس کوئی بیٹی ہو سکتی دوبارہ زندگی یہ <سؤال> کیا قصہ ہے کہ ایسے مرد عورت پھر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ چاہو بنائیں بنائے اور اس کے لیے پانچ دعائیں لے محنت کیوں کیوں نہیں دے سکتے یہ ہم سب لوگ نہیں کہتے دین دنیا ساتھ سکا تلاوت کا اخلاقیات کا پڑھو حرام بھی کرو یہ مطلب ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو دین دنیا تو ہے ہی ساتھ دین دنیا تو جدا ہے ہی نہیں لیکن محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز بھی پڑھو گناہ بھی خوش کرو کرو گناہ بھی کرو یہ آج اب جو ہم سے کمی کوتائی اس پر اللہ سے معافی کتنے یہاں امکانات اللہ ہاتھ میں جو بعد میں دعائیں سکھا دوں گا نہیں بول بکریاں لینے کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کا سمجھ گئی کہ ابا امتوازہ کھلا نہ رکھا تو انہوں نے بجائے اپنی بھوک کے انہوں نے اپنے باپ کی منشا کو ترجیح دی کہ کھلا رکھا ہوا ہے جب کلمات اب مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں توبہ تو اس کی ساری اگلی پچھلی معاف کرے تو ایسا توبہ تو آپ نے قربانی دی ہے سمت کی خاطر بات چیت کے کر لینا میں پھر معاف کر دوں کہ اکثریت یا غریب ہوں گے یا مو تو ان کو تسلی کہاں سے ہو اسے ایک حدیث میں آتا ہے جب تم پہ کبھی کوئی صدمہ آئے تو میرے نہیں ہے تو خود گھر سے نہیں کر سدمے ہلکے ہو جائیں گے چھوڑ ہی دیں دیں کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تمہارے غم ہلکے لیکن اللہ وہ کریم ہے اور ایسے سدمے کا برتن توڑ دو کبھی پہ ایسے نہیں آئے باپ کو دیکھا یہ کوئی نہیں پہلے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اقل اور چھ برس کا ماں ہاں؟ اور صحرا میں ماں ہے اب وا اب وا ایسا جوڑوں گا اور خوشی سے تیری لاکھ صرف ایک عورت ساتھ ہے امن تیری اس جنگل میں اللہ تعالی ماں کی روح کو قبض کر رہے ہیں تیری کروڑویں لاکھویں توبا بھی قبوط اس وقت سرانے بیٹھے ہوئے ماں کا دم نکلتا دیکھ رہا ہے توبہ ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ہے بڑی کریم یوں آپ کو دیکھا آخری نظر ایسے دیکھا دربار پہلے کھلتا ہے پکڑ کا دربار پر میں ایک ایسا کے اوپر جس کا ذکر رہتی دنیا تک قائم کو مردوں میں اور جنگل میں اپنی ماں کو چھوڑ کے مکہ تک سو ڈیڑھ سو کلو کا سو سب, سب کو جانتا ہے تو تو کے ساتھ ہو رہا ہے. دادے ہے اس سب میں دادا نے گود میں اس باپ کے باپ کے نام تو گونج اٹھے گی فرمایا مجھے آج تک یہاں کی بیٹی نے توبہ کے پیچھے روتا ہوا چل رہا فقر ایسا آیا کہ بگوان میں نے معاف کر دیا بکریاں چرانی پڑ ایک توبہ کا ایران ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرح پالا پر ماں تو ماں ہی ہوتی سات میں آسمان سے لے کر پہلے بکریاں شرائیں گے گزر اوقات مشکل تھا ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی رکو میں قیام میں میں آپ خود کا فصل ہر بکریاں شرا کے لاتے تھے اور اس کی منظوری گھر میں دیتے اس کے باوجود گھر میں تنگی تھی بلکہ کا چھڑوا دیا گیا جوان بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور طلاق تلاک سوچا تھا ابو لاب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور اعلان ہو گیا پھر ابو لہب نے اللہ نے روشنی کی ہم نے جواب دیا تبت جدا ابی بن و اس کے جواب میں ابو لحب نے بیٹوں سے طلاق دے دو دونوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بن کرنے کا یا کرنے کا لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ایسا ہے کہ خوش نے اللہ سے اور ایسے جھٹک کے چیر دیا پھاڑ دیا سارا اگر, اگر اگر آپ کے طلاق ہے تیری بیٹیوں کو آپ نے تائف میں پتھر کھائے بدوانی دی یہاں ایسا صدمہ میں نکھلا میں اللہ سے کہتا ہوں تو اس بچے کو واپس آنے کی اتنی جلدی <شان> شانی کی جلدی ہوتی کہ واپس ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا ہمیں اللہ کی طرف لو گھر چھوٹا اللہ کو شوقیال چھوٹے جاتی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت آخری دم پر تھے اور آپ بدر کے میرے سب اللہ کی بارگاہ نے اور آرام پورا وجود گناہوں سے دھن کو چھوڑ دیا کہ تو اس کی تیمارداری معاف کر تو سارے اللہ معاف کر دیتا عمر خان سے تو جماعت دی کو نہیں تو عثمان کو دیکھی تو پہلے تو وہ اور داری کے کے لیے ٹھہرو چار مہینے کے نام پیش کریں پھر اپنے مرکز سے رابطہ کر کے یہ جماعت بنائیں باقی آپ اگر آج چار مہینے کے ارادے بھی کریں اپن کر کے باہر نکل رہے تھے جن کی کل سے نکد مستورات کی تعلیم بیٹی کی قبر دیکھی ہے بیٹی کو نہیں دیکھا اللہ کل حمد و کمال ہو گئے کمال جن کو نکاح میں جائے عثمان کے دو تین دن احل مخفرق ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور اللهم وفقنا لما تحب و کی سو اسمع کو دیتا بنا خیر من اور بیٹے ابراہیم یہ مرد, ہی مرد ہیں عورتیں ہیں اے سب یا رسول اللہ مبارک فرما یا اللہ ہم نے کتنے انام میں بھی ایسی خوش ان کے لیے دایا کا انتظام کیا دودھ پی فرمایا اللہ اور <سلام> دودھ پی رہے تھے دور تو ٹھیک <سلام> لیکن ہر بچے کو ملنے کے لیے ہاں کو گود میں لیتے تھے <سلام> کل اج کی <سلام> <سلام> جو ہم نے توبہ کی ہے اسے رحابستہ فرما دے یا اللہ یا ای تو ایک بچی کو تو عقرت سے میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا تو اب نے کہا اے میرے مولا <سلام> اج سب یہاں سے ویسے ارے اپنے فضل سے maaf فرما دے دور رہا تو اللہ نے بولا دیا غصے عزاب و بلا کو ٹال دے ہر قسم فرما رہے ہیں حفاظت فرما تمہیں تو قابو ہے نہیں بلقل بو یہاں کے حفاظت فرما اے اللہ. پوری والوں کو بھی ایمان کی ضرورت فرماخرین بل اولین کے وجود سے زمین کو پاک فرما ان کی کہ تیرے پیچھے لا ان کے ہتھیاروں کو تو ہم ایسا غم تیرے پر کرتے ایسے تیرے پر ہم صدمہ کرتے کہ جیسا سبت کو ملی میٹ فرما دے یا ل... کہیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے راضی م... ہیں گود میں بچے نے جان دی اب قبر میں رکھنے لگے ولا فراق ابراہیم علام آنکھیں اشک باہر ہیں اللہ اور ابراہیم تیری جدائی نے مدد کی کر دیا لیکن ہم وہیں کہیں گے جو اللہ کہتا ہے شہر والوں کو ہدایت دے دے ان کے عطا کو بسمدار سر نمونہ دمیں ساری سیرت سنانے یہاں گنجائش ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قبول فرما کہ نیچے رکھا کہ جب پہنچے تو ادھر نگاہ دوڑا لے سارے دکھ بھول جائیں گے جنگ خندق میں صحابہ کی بھوک دے تو دعا کی اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا کھیلا یہ نہیں سب سے محبوب بیٹی والے کر نہیں یا دعا لے لے یا لے لے. مجھے دعا دے دے مجھے غذا نہیں چاہیے اور رزق آل محمد ان کو محمد کی روزی گزاری کی کر دے کوئی ماں باپ یہ دعا کر سکتا کہا اللہ ہمیں بھی کچھ آدھا یا اللہ میری اولاد کا رسک گزارے کا کر دے تاکہ دنیا ان کو مست تو دعا مانگا کر تو آخر اللہ خرین یا, یا دلق یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین جاؤ پانچ بجے خالی ہاتھ لٹکا کے